جسم اللہ رحمان الرحمۃ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شمع امامیہ نرواشہ بار صکاء النواشہ اور, اور باقی تمام سامین خارہ نگرامی برادران سب کو شما بار بارش سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں کتاب دعو شریف میں سے درس نمبر چار سو چونسٹھ پبلک ایک سو ہے یہ سوارہ سلسلے درس جو ہے عوراد میں ہیں اوراد تو چار سو چونسٹھ جو ہے اور دعوشریف شروع سے تک کے درست کی تعداد ہیں اور ایک سو چھ جو ہے کا درس نمبر ایک سو ہے اور آج جو ہے ہمارے سلسلۂ بادشاہ ملک الجموار میں ہیں پہلس اول میں اوراد فتھیہ کی تو اس میں آج جو ہے لا الہ الا اللہ نمبر اٹھتیس تھرٹی ہاں ہنج تو اس میں جو ہے یہ مقدس کلمہ ہے لا اللہ خیر الوارسن لا الا اللہ خیر الوار سن اس مقدس دعائیہ جملے کے آج کے دس میں توجہ دے دوں گا تو لا اللہ لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے الہ معبود عبادت کے لائق پرشش کے لائق اللہ, اللہ سوائے مگر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات واجب الوجود الحیٰوم وہاغذات جس کے اچھے اچھے نام ہیں ہاں جی علہ الحسمہ الحسن علطماء واللہ جو رحمان الرحیم ہے الرحم ہے سب کچھ وہی ذات و برکت ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی پرش کے لائق نہیں سب اسی پاک ذات کے نم ہیں اسی کے دسترخوان پہ ہیں اسی کے جو ہے فیض سے زندہ ہے اسی کے رحمت سے زندہ ہے سب کے نظام زندگی پوری کائنات اسی ذات ہے، واجب وجود اللہ تبار و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہاں سب یہ دنیا ہاں جی جس خوبصورتی کے ساتھ ہاں جی جس رانائی کے ساتھ جس زیب و زیبائی کے ساتھ چل رہا ہے اس کے تمام رانائیاں تمام حسن و جمال اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے بھی یہ سب اسی نے اس کائنات میں رکھا ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی سب کچھ ہے تو اسی ذات پاک کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور اس ذات کے ہاں ایک صفا لائق آ یہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں یہ ذات واجب الوجود خیر الناصرین ہے خیر و اب اس میں دو لوت خیر اور وارثین ان دو الفاظ کی توجی ہاں جی ضروری ہے تو آپ لوگوں کو بتایا سابقہ درسوں میں لغات میں سے جو ہیں خیر خیر کے بارے میں سابقہ درس میں لغوی تاخیر ہوئی خیر معنی بہتر یہاں پر یہ دعا میں اور بھی معنی لیکن یہاں پر ان دعاؤں میں جو ہے خیر کی بے معنی بہتر سب سے بہتر بہت بہتر بہتر زیادہ بہتر اچھا ان معنوں میں یہاں پر مناسب ہے کہ معنی میں یہاں دعا میں مناسب ہے ان معنی میں ہاں جی بہتر سب سے بہتر بہت بہتر زیادہ بہتر ہاں جی کے معنی میں یہاں دعا میں بہت مناسب ہے اور وارثین جو ہے الوارث ہاں جی الوارث کا اچھا و مضکر سالم اس کا محبت یعنی الوارث ہے اور اس کے جمع وارثین وارثون دو طرقے سے پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر چونکہ خیر کا مضافل ہے اس لیے جو ہے وارثین پڑھتے ورنہ اصل میں الوارثن ہے ہاں جی جمکر سالمی حالت جريم ہے کیونکہ الوارثين خیر کا مضافل ہے تو الوارث جو ہے اس فعل کا شغا واحد ہے اس کے محرت اس کا فیل جو ہے وارس وارس کا فیل ورثہ یریسو ورثن و ورسن و ارسن سارے معنی اس کے فیل کے مصادر ہیں اور ان کا معنی لغت میں لکھا ہے وارث ہونا ورث یریس ورثن ورثن ارسن معنی وارث ہونا توارس شیعہ ہاں جی ابن انجد دن کے معنی کیا ہیں یعنی باپ دادا سے وراثت میں پانا کسی چیز کو تراس جو ہے مال و وراثت ورثہ میراث موروثی سرمایہ تراث العلمی علمی سرمایہ ہاں جی وارث و وریس جو کہ فائل کا سکا ہے فائل ان کے وزن پر بھی ہے وارث وریث فائل ان کے وجن پر ہے ان دونوں کا ایک معنی جانشین بھی کیا ہے ہاں جی وارث الوارث شریع حقیقی جانشین ولی احد یہ سارے معنی جو ہے القاموس الجدید نامی لغت میں اس کا لکھا ہے اس کا جو لوگی تحقیق میں ہاں جی وارث وارشین اور وارث کے فعل ہاں جی مصادر اس کے دوسرے ابواب میں لے جائیں تو معنی میں جو تبدیلی آتی ہیں خاص طور پر وارث اور ورث کا ایک تو وارث ہونا اس کے علاوہ جانشین ہونا اور وارث شری جب کا ہے تو حقیقی جانشین ولی آہد ہاں جو کسی کی کا حقیقی جانشین ہوتا یہ سارے معنی عربی ٹو اردو لغت ہے الخام میں اور عربی علوم کو بتایا یہ قرآن باغ میں قرآن لغات کا سب سے مشہور اور قدیمی کتاب محردات راغب نامی کتاب ہے وہاں پر جو ہے الورا ول کے معنی عقد شرعی یا جو آگ کے قائم مقام ہے ہاں جی اس میں لکھا ہے الوراثت وس کے معنی عقد شرعی یا جو آتی قائم مقام ہے کے بغیر یعنی کسی قسم کے عقد شرعی کے بغیر کسی چیز کے ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلے جانے کے ہیں چلے جانا کہ یہ معنی کہ اسی سے مئی کے جانب سے جو مال ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اسے عرص اور تراس اور میراث اسے ارس بھی کہتے ہیں اور تراس اور میراث کہتے ہیں عربی میں, عربی میں. اور عرص کا ایک معنی اصل میں اور بقیہ نشان کے ایک معنی ارس کا ایک معنی جو ہے اصل اس کا ایک معنی لکھا ہے اصل اور بقیہ نشان بقیہ نشان کے ایک معنیٰ بھی ایک ہے کہ چنانچی حج کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضمونوں سے اسم تو علام مشاعر کم فن کم علا ہاں جی بھگ نشان کے معنی اصل کے معنیٰ تو وہاں پہ ابر نے فرمایا اس بلام مشاعر کم فن کم علا ارش ابھی اس حدیث جس کے تجمہ یہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے مشاعر یعنی مواز نسک یعنی قربانی حج کے عملیات کی جگہ موازن حج کے عملیات کی جگہ تم لوگ اپنے مشاعر یعنی حج کے عملیات اس کے جو جگہ پر ٹھہرے رہو تم اپنے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ورثے پر ہو یعنی اِنکھوں و علاء ارس حبی کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ورثے پر ہو تو یہاں اس حدیث میں عرص کے معنی اصل اور بقیہ نشان کے ہیں ابراہیم نے رکھے ہوئے اس بقیہ نشانے پہ ہاں جی اس کی تم ثابت اس پہ قائم رہا اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی مت کر اس طرح قرآن باغ میں ہے واریثا کہ ایک معنی قائم مقام ہونا ایک معنی یہ ہے واریث کے جو قرآن باغ میں ہیں وہ وارثہ سلیمان و داودہ ہاں جی ورثہ سلمان سولہ نمبر ستائیس نمبر سولہ ہیں وریثہ سلمان ال داودا اور سلمان جو ہے داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہیں چونکہ سلمان حس داؤد دونوں پیغمبر ہیں سلمان اسد داؤد کے جو ہے بیٹے ہیں یقیناً بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے تو ورثہ سلمان سلیمان اور سلمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے یہاں مقام ہونا جانشین ہونے کا معنیٰ ہوسا ہر وہ چیز جو بلا محنت و مشقت حاصل ہو جائے وہاں بھی اسمر کرتے ہیں اس کے متعلق و رس قضا کہتے ہیں ورَ زبر کے ساتھ ورث قضا ہر وہ چیز جو بلا محنت و مشقت حاصل, حاصل ہو جائے اس کا رب بولتے ہیں ورث قضا اور جب کسی خوشگوار چیز ہیں جب کسی جو خوشگوار چیز بطور عطیہ دی جائے کسی کو خوشخبار تو او ریسا کہا جاتے ہیں عرب او ریسا چنانچہ جی قرآن پاک میں ہے ہاں جی ونود انتھلکم الجنت و ہاں جی ونود الجنت ندا دیا جائے گا مومنین کو کہ یہ جنت ہے جو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور آتیہ تمہیں دیا گیا تو رستما تمہیں عطیہ گیا گیا اور جننت جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو اور رستمہ وہ نو ندا دیا جائے گا اور اس میں یہ کہا جائے گا انتلکمل الجنت و رستم اور یہ جنت جو ہے جس کے تم مالک قرار دیے گئے ہو تو اس میں جو ہے بطور عطیہ دے گی اللہ کی طرف سے اللہ مومن بندوں سے خوش ہو کر اس عظیم جنت کو ان کے میں دے دے تو ان کا طے کہہ دیا خوشگوار اچھی چیز کا جنت سے بہتر خوشگوار تو کوئی چیز کا ہی نہیں اور وارثہ یہ رسو صرف مال کی بارش بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ علم فاضل اور نوت کا ہاں جی اور نوت کا وارث بھی مراد ہوتا ہے یہاں فرماتے ہیں یہ شریف علم کا وارث سیاری صرف مال کے وارث عام طور پر ذہنوں میں تو مال کے وارث ہونا ہے لیکن یہاں یہ کتاب جو را مفردات راغب ہے اس میں انہوں نے کہا یہ صرف جو ہے اس معنی میں نہیں ہے وارث ہے جو صرف مال کے وارث بننے کے لیے نہیں بلکہ علم فاضل اور نوت کا ورثہ بھی مراد ہوتا ہے جیسے آیت ویرسمین عال یاقوب سورہ نمبر انیس آدھے نمبر چھ میں ہیں جی؟ اور اولاد یاقوب کی میراث کا مالک ہو ویرسمین التم جو ہے اولاد یاقوب کی میراث کا مالک ہوں میں وراثت سے مراد مال کا ورثہ نہیں بلکہ علم و اور نبوت کا ورثہ مراد ہے ہاں جی تو یہاں پر چونکہ یعقوب علیہ السلام ال یاعقوب انبیاء تھے ان میں سے بہت سے تو ان کے وارث ہو یعنی ان کے علم فاضل اور نبت کے مقام کا وارث ہو چنانچہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کرام انبیاء اظام کے وارث ہیں تو اس سے مراد بھی ورثۂۂ علم ہی ہے یعنی امبیا علیہ السلام کے مال و دولت کے ورث نہیں ہے بہت سے انبیاء کے مالی طور پر بہت تو ان کے پاس خوش نہیں تھے موسیٰ مشاعضہ کے بارے میں آتا ہے لہذا جو ہیں یہاں پر علماء امبیا کے والد ان کے علم و حضل کے ہیں مقام نوبت جو مراد نہیں ان کے علم و حضل کے ہیں اور اس پر جو ہیں ورثہ کے اجلاس جو ہے اس علم و علم پر ورثہ کا اجلاق اس لیے ہوا ہے کہ کسی احسان اور معاوضے کے بغیر ملتا ہے ران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا انداخی وارث وارثی تو میرا بھائی اور وارث ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو وارث کہا ہے کیونکہ آخر کا تمام اشیاء اسی کی ملکیت میں جانے والی ہے تو اسی نے ہمیں دیا ہے اس کا حقیقی مالی اللہ خود ہے اور آخر میں پھر سب کلوز ہو کے تمام اشعہ اسی کی ملکیت میں جانے والی ہے جنا جی شاہ ولی اللّہ میرا سلم آباد آسمانوں اور زمینوں کو وارث خدا ہی ہے اور فرمایا نحن الوارثون سورہ حجرات جو ہے آدمبر تیئیس میں نحن الوارثون اور جو ہے ہم ہی سب کے وارث ہیں ہم ہی ساری وارث سب کے وارث ہیں اور وہ رشت من فلانی جب بولتے ہیں تو یعنی اس کے معنی جہ کسی سے علم حاصل کرنے کو وہ و علمن من فلانی یعنی فلان سے مجھے علم ورثے میں ملا فلان سے مجھے علم ملا قرآن پاک میں اور رسول کتاب بعدہم ہاں جی او رسول کتاب بعدہم یعنی اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے اور رسول کتاب امبادم یہ جی سلسلہ امبیا میں ہر نبی اور ان کے پیرکار اس سے پہلے والوں کا وارث ہوتے آئے نا تو اسی کی طرف شارحمت محمدی سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام اور بد جو اسمانی کتابیں ان سب کے وارث ہیں حضم کا قوم تورات کے وارث ہیں اس سے پہلے صوف ابراہیم وغیرہ کے وارث ہیں پھر حدم اسا کا قوم کا قوم جو ہے انجیر اور تورات اور اس سے پہلے زبور والا سب کے وارث ہیں پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے سابقہ تمام کتابوں کے وارث ہیں ہاں جی تو اسی کی طرف اشارہ ہوا ہاں جی اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے اسی طرح قلن پاک میں شما اور رس نل کتاب ہے شما اور ہاں جی پھر ہم نے ان لوگوں کا کتاب کا وارش. ان لوگوں کو کتاب کا ورث بنایا پھر ہم نے ان لوگوں کی کتاب کا ورث بنا دیا یعنی علم الہی کا جو آسمانی کتب میں ہیں سمرات کے ہم نے ان سب کو وارث بنا دیا ہاں جی شما اور رس نل کتاب ہے اسے اور ہاں جی اور اسی طرح اورسول کتاب میں امباد ان سب میں کس چیز کا وارث ہوا ہے یعنی علمی الہی کا جو ان آسمانی کتابوں میں ہے جو آسمانی کتاب میں ہیں ان کا ہم نے وارث بنایا ان عظیم حدیوں کو تو یہ مبارک جو ہیں محردات علاقے یہاں تک اس کی توضیع ہو گئی ہے تو اس لوگ تحریک روشنی میں الوارث کا معنی ہوا وارث ہونا علم کا وارث ہونا علم کا وارث بنانا کسی بھی عمدہ یا اچھی چیز کا وارث ہونا یہ سب ہو گیا جانشین ولی قائم مقام ہونا ہر وہ چیز جو بلا مشقت و محنت حاصل ہونا ہر قسم کے علم و فضل کا وارث ہونا ہنج اور ارس کا ایک معنی اصل و بقیر نشان ہنج کے معنی میں بھی آیا تو اس سب دعا کا تجمہ جو ہے کہ کیا بنے گا دعا کا تجمہ الہ الا اللہ خیر الوارثین تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی جو سب سے اچھا وارث ہے یہ تجمہ عنصرصابری صاحب نے کیا ہے اور دوسرا خوشی صاحب کا تجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں وہ سب سے بہتر ترکہ دینے والا ہے ہاں جی یہ تجمہ جو ہے صحد اللہ مشیر کا ہے اور سید کوشیر کا تجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہترین وارث حقیقی ہے یہ تجمہ ہے۔ تو بند آخر کو جو ذہن میں آیا میں نے تجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اپنے مومن بندوں کے لیے ان کے بعد بہترین عرص چھوڑنے والا ہے مجھے جو ذہن میں لال اللہ خیر الوارشین ہاں بندوں کے لیے جو چیز اللہ عرص میں چھوڑتے ہیں اس کی طرح اشارہ ہے تب اللہ کی تمجید ہوگی ہمیں اس سے کچھ جو فیض ملتے وہ یہ ہیں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اپنے مومن بندوں کے لئے ان کے بعد جو ہے بہترین ارج ہونے والا یعنی ہر انسان اپنے ورثہ کے لیے کوئی نہ کوئی مال متع مکانات کی صورت میں زمین کی صورت میں یا باغات کی صورت میں ہاں جی یا پیشے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں عام طور پر ان کا فائدہ دنیاوی حد تک رہتا ہے ہاں لیکن اللہ خیر نے لہذا وہ پاک ذات اچھی چیزیں اس مرنے والے کے جانب سے اس میں چھوڑنے کے اسباب پیدا کریں گے جو اس کے ورثہ کے لیے بھی دنیا و حرت دونوں میں فائدہ مند ہو اور خود مرنے والے کے لیے بھی عالم آخرت میں فائدہ مند ہو اور اس کے مغرب کا سبب کا سبب بنے کی نہیں؟ اور اس کے محبت کا سبب بنے اور جنت تک پہنچنے کا سبب و وصلہ ہو لیکن خیر واسن کے مطلب یہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ خیر چاہتا ہے یہ مسلم ہے اللہ سے بہتر کوئی خیر چاہنے والا ہے ہی نہیں بندوں کے آگ میں تو حقیقی خیر و بلائی دنیا و آخرت دونوں میں سعادت مند ہونا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے لہذا وہ پاکزاد خیر الوارشین ہے。الحمد للہ رب العالمین یہ بند دعا جو ہے میں بھی کلیئر ہو گیا ہاں جی لال اللہ نمبر اٹھتیس بھی اس میں لا الہ اللہ کے خیر الوارشین کی جو مختصر توضیح بندہ سے ہو سکا آپ لوگ کی مبارکانہ تک پہنچا دیا